اور یہ بھی جو باریف ہوگی شا دس چلے گی دس بجے کے بعد ساڑھے نو بجے ساڑھے نو بجے کو پھر یہاں سے جانا ہے اور وہاں شہر کا پروگرام ہوا اس کے بعد کے لیے آپ لوگ ٹینکوں میں میں جائیں گے ابھی ان کچھ پیپر تفصیل کیے جائیں گے جو سوال کرنا چاہیں خالی طور پر سوال لے کر کے اور انشاءاللہ شیخ اللہ شیخ سمی اور سال لوگوں کے شیخ سے اپنی بزنس کی شروعات ایک بڑے ہی اہم مسئلے سے کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت بڑی افرا افراتفری پھیلی ہوئی پوری دنیا کے اندر اور ہر جگہ کشمکش ہے اور ہر جگہ حکومتوں کے خلاف روز اور اس طریقے سے ان کے خلاف بڑا کے سارے چیزیں آئے ہیں اور اسی میں ایک داعش نام سے کہ جمع نہاری ہے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں حقیقت کیا ہے تو میں اس شیخ سے درخواست کروں گا کہ ان کے بارے میں سمجھ کی روشنی کیا ان کے بارے میں بتائیں ہمیں تاکہ ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں الحمد للہ ہے رسول آباد میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے بہت سی باتیں اس کو کہنے پڑتی ہیں اہل حدیث کو چاہیے کہ سنت کا تنکا بھی نہ چھوڑے اور اہل حدیث ہوگا اہل حدیث میں ہی فرق مقلس سے آپ کہیے کیونکہ مجھے نے کیا کہ یہ سنت ہے اس پر آپ تو لڑائی کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ کہ دلی تم مقلد ہو اہل حدیث کبھی نہیں کہے گا بلکہ خوش ہوتا ہے اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے میں نے اس سنت پر عمل نہیں کیا تو میرے اس بھائی نے مجھے ڈانٹایا ٹوکا میرے اوپر خطبے میں سنت یہ ہے کہ اشد اللہ عبد و رسولو آنا چاہیے آپ نے فرمایا کل خطبت اللہ سفیات اشہد الفیات کا لئے دل جذمہ جس خطبے میں شادت اللہ اللہ نہ محمد رسول اللہ کا استعمال نہ ہو تو اس خطبے کی شکل ایسی ہے جیسے جو ضام کی بیماری سے ہاتھ ہو گیا ہو کٹ گیا یعنی اس کی انگلیاں کٹ گئی بد شکل ہو گیا ہو یہ ایک اشارہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے شاید اشارے کافی ہیں بہت زیادہ مثال یونا چیزوں کو بہت بہت مثال دے کر اور ہنسا کر بتاتے ہیں سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ارم ہو چاہے دوسری بات میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کی شخصیت بالکل پگھلتی منحل ہوتی چلی جا رہی ہے دیکھا آپ سب کے سب کھڑے کھڑے چائے پی رہے ہیں کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں کبھی سوچا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کبھی کسی نے سوچا اللہ کے رسول نے حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا دوسری روایت پانی نے میں نے غلط کر دیا پینے سے میرے کو آپ کہیں مجھے چائے پی رہا تھا کیونکہ ملہ بادشاہ کے چپ نہ شبد ملا وہ جو چپ نہ ہو دوسری بات میں زجرا انشور شرب کائم زجر کا لفظ نہیں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے پھٹکارا اس شخص کو جو کھڑے ہو کر کے پیے سین اور مسلم کی روایت میں آتا ہے نہ انشورم کائمن تو کال منشرما کائمن فلش تک کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا اور کہا جو کھڑا ہو کر کے پیے وہ کرے اس کو پیٹ سے نکال دم نہیں کہ آپ نکالیں نہیں اس کی شناعت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ کھڑے ہو کر کے نہیں پینا چاہیے بلکہ اگر پیئے تو اس کو چاہے کہ اپنے پیٹ کی چیز کو باہر کر دیں یہ بہت ٹیڑھا کام ہے ہم تو قے کرنا چاہیں تو کر ہی سکتے اللہ برکت دے قے ہم, ہم کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتے لے کہ بھائی ڈنڈا ڈنڈا ہڑک میں ڈال دیں تو چاہے لیکن انگلوں میں ڈالیں ہمارے قے ہو سکتی یہ ایک صاحب اللہ کا رسول نے کھائی کر کے پیتے دیکھا تو کہا تو بونی شربا ماں کا لہر کہ تمہیں پسند ہے کہ تمہارے ساتھ بلی پیے تو کہا نہیں اللہ کا رسول تو آپ نے شربا ماں کا من اور شرب میں نے لہر ہو تیرے ساتھ شیطان نے پانی پیا جو بلی سے بھی برا ہے حدیثوں پر عمل کرو یہ ظاہری دکھاوا سے جتنے دور ہوگے اتنے دن کے قریب جاؤ گے اس طریقے سے ٹیگ لگا کر کھانے میں چاہیے مثلاً ابھی میں کھجور ایسے کھاؤں جو غلط ہے اسی لیے مجھ کو جہاز پر کھانا کھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کرسی سیدھا کر کے اور کھانے پہ جھک کر کے کھانے میں اسی لیے لیز پر کھانا غلط ہے کیوں آدمی مجبور ٹیگ لگانے پر کیوں نہیں تو کپڑے سبایا میرے کرسی پر کھانا کھانا یہ نہ سمجھیے کہ یہ تو متوعہ ہیں بول رہے ہیں ہم لوگ متوعہ نہیں اللہ کے فضل سے ایک اس چیز پر نظر رکھتے ہیں جو صحیح اس کو کبھی نہیں روکتے زمین پر کھانا اسی لیے صحیح ہے تو اس میں انسان مجبور نہیں کہ کوئی غلط کام کرے اب کتنے لوگ ہیں کھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں ٹیک نا نہ متک انہ کے رسول نے ٹیگ لگا کر کھانے سے منع فرمایا انی لا متقیہ ان میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا اللہ کرسن نے کہا ان کو کمایا کل لا میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے غلام کیسے کھاتا ہے کوئی بتایا غلام کیسے کھاتا ہے یہی ہے اسی کو کوئی عربی نہیں بیٹھ کر دکھلا سکا میرے درس میں اللہ فلسطینی کے اور ایک اگنی کے کہلے لے تو ہمارے پاخانہ کرنے شکل ہے میں نے کہا کیونکہ تمہارے حرکت حدیث تما تابعین کے بعد ہوئی ہی نہیں کہ تمہیں کوئی بتائے میں نے کہا تم تو ہاتھ سے دائیں سے نہ کوس دو میں نے ہزاروں کو عمارات سے لے کر کے مکہ مدینہ رہ کر ڈانٹا کہ تم دائیں سے نہ کوسا کر دو او اور کبھی ایسے کرتے ہیں تو جب ڈانٹو تو بایاں چھوڑ کے داغج پکڑ لیتے میرے کہہ لو یہ کرو ہاں میں نے کہا سب یہ سب جو ہے یہ سب بدتربیتی کا نتیجہ ہے کوئی نہیں بیٹھ سکا کیوں حضرت یہ کی غلام کا بیٹھنا کیوں ہوتا ہے او ملی صاحب غلام ایسے کیوں بیٹھتا ہے اس لیے کہ آپ نے آپ نے نہیں نہیں آپ نے کبھی کسی کو غلام نہیں رکھا ہے ہندوستان کی دنیا عجیب غریب دنیا ہے عرب دنیا میں لڑکوں کو چورا کر لے اگر غلام کے گھر بیچ دیتے تو میں نے کہا ہم نے تو اپنے ہاتھ کا سنا ہی نہیں آیا تھا کوئی لڑکا چھا کر لے کر بیچ دے ارے ہمارے ساگت نے کہا میرے ابا کہا کہتے تھے کہ جب ہم لوگوں کا سفر میں پیسہ کھٹ جاتا تو کسی بچے کو راشن چورا لیتے اور پچاس کلو کے بعد اس کو بیچ دیتے بے ایمان لوگ تھے سب خرید لیتے آپ کو اس لیے نہیں معلوم ہے کہ کیوں گلام کی بیٹھک ہے کیونکہ آپ نے کبھی غلام کو دیکھا نہیں اس کو استعفاظ جل شکل مستفز کہتے ہیں مثلاً اب میں چونکہ تھوڑا سا اب برا ہو گیا ہوں اب پھرتی نہیں رہی غلام جب بیٹھتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتا کیوں آکاق کہتے پانی لاؤ تو اگر پالتی مار کر بیٹھ گیا تو گھر سے نہیں اٹھ سکتا اب دیکھیے نا ہم لوگ کیا ہم لوگ فیضان میں کیا نا سیلفی میں ایسے ہی بیٹھے رکھا ہے پوری زندگی بیٹھ چکے ٹکڑوں اور دیکھیے میں عمر میں بھی اس طرح یعنی موٹا بھی ہوں تو دبلا نہیں ہوں لیکن کتنے تالس بیٹھا ہے نا تو اس طرح گولہ بیٹھتا ہے پانی حالت یہ ہوتا ہے لیکن اگر پالٹی مار کر بیٹھ گیا آرام سے بیٹھ گیا تو وہ خدمت کے لیے نہیں تیار ہوگا ایسے ہے کھا بھی رہا ہے جب کہاں پھڑ سے کھڑا ہو گیا حدیث میں آتا کھانے سے اس کے لیے اس کو جل سے مستحفظ اسی کو استعفات کرتے ہیں کہ جیسے بڑا کھڑ سے اسپرنگ کے طرح کھڑے ہو گئے آگر کیا چاہیے پانی چاہیے کھانا لاؤ لاؤ اور جو آپ جیسے لوگ ہیں بڑے تو باقاعدہ بیٹھتے ہیں دیکھتے پالتی مار کر بیٹھتے ہیں پر توڑ کر بیٹھتے ہیں اور سنت یہی ہے آپ نے فرمایا میں کھاتا ہوں جیسے غرام کھاتا ہے سنتوں پہ عمل کرو دنیا میں بحث مباحثہ جو بہت سے لوگ کرتے ہیں عمل میں بالکل کورے یہ ان کے لیے ملامت ہے ان کے چہرے پر دل پر عمل کرو عمل سے اپنے دنیا کو ثابت کر دو کہ سنتیں ہیں بہت سے لوگ بارے میں کہا کہا ہے جیشے اربانی کے بارے میں کہ شیخ البانی چلتے تھے لگتا ہے سنت چل رہی ہے اس طریقے سے شہد کی مکھیاں چل رہی ہیں ایک ساتھ جسے سنت ان کے ارد گرد چل رہی ہے کیوں انہوں نے سنت کے بارے میں کبھی کسی سے سلح نہیں کی وہ کبھی کسی کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوئے میں ایک دلچسپ قصہ لیکن میں اس مائکروفون سے اس کو بتانے نہیں چاہتا آپ لوگوں کو کبھی تنہائی میں سن لیجیے بتا دوں گا کتنے بڑے آدمی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے لوگ ڈرے کہ اگر فلاں آئے مجلس میں شیخ نہیں کھڑے ہوں گے تو شیخ کی کا کمرہ بدل دیا گیا یہ کہہ کہ کے حضرت آپ کو آزاد آرام کہا جہاں کو ہم تو جو ہے مہمان ہیں چاہے جانے چلو تو جب بڑے آدمی داخل ہوئے اور نے اٹھ کر کچھ چوما چاٹا ان کو تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ شیخ البانی کہتے کہاں ہیں تو کہا اس کمرے میں تو بڑے آدمی خود گئے شیخ بیٹھے رہے انہوں نے سلام کر کے شیخ کو یہاں بوسر دیا سارے لوگوں پر شے اللہ نے ان کو فضیلت دے دی ایسے جو سنت کا غلام و تابے دار رہا اس کو اللہ میاں اٹھا کے رہے گا دنیا, دنیا دنیا میں ہر چیز کا بدلا بھلائی کا بھی دنیا ملتا ہے برائی کا بھی ملتا ہے اس لیے آپ لوگ عمل کی دنیا میں زیادہ رہو گفتگو کی دنیا کم کرو ورنہ وہی بات تو انداز کی ہو جائے گی کہ آپ بھی بھائی تو ہزبی سے معلوم ہو رہے ہیں ان کے یہاں کوئی عمل نہیں تو اس لیے چاہیے کہ آپ لوگوں کے جو استاد لوگ ہیں جیسے اگر مولانا عزیزم ہمیں ان کو جب سے ملاقات ہے تو سے ہمیں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ لوگ چاہ رہے مطلب بڑی مشقت اٹھا کر آئے ہم شہر میں ملاقات کرنے تو راستے مل گئے تھے نا بجاخے میں پہنچنے کے تو آپ لوگ ایک سنت پر عمل کرائیے اور میں آپ لوگوں کے لیے تیار والوں پسند ہوتا ہے نا کسی نے کچھ تیراک کر دیا تو ہر آدمی اس جواب نہیں آتا کیونکہ دنیا میں ہر آدمی کا تجربہ علم فہم الگ, الگ الگ ہے تو میری جہاں تک طاقت ہے آپ مجھے ٹیلی فون کریں گے لاکہ میں کلاس روم میں رہوں تو بعد میں جواب دوں گا کہ میں نے آپ کا نام لکھ لیا دو نام لکھا شیخ مختار احمد المدنی تو وہ آپ کا جنرل فون غلط ہو گیا تو پھر آ تو میں نے وہاں مختار المدنی لکھ لیا کیوں تاکہ دونوں فون فرق کر سکوں کہ یہ آپ کا کون ہے یہ آپ کا کون ہے تو میں دیکھوں گا میں انشاءاللہ پھر آپ کو جواب دوں گا کوئی بھی ہو آپ ہیں یا مولوی صاحب کیا ہے یہ بھی تو ذمہ دار ہیں دینی اس طریقے سے جو بھی بکیوں جن کو میں نہیں جانتا میں تیار ہوں ان شاء بتانے کے لیے سنت پر عمل کرو بھائیو اور کہ میں لفظ سنت بولا رہا اس سنت میں جو فوکھا کے سنت ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں شیخ نجا ہم کو تمبی کچھ سننے کی سننے سننے کوئی بات نہیں چھوڑ دیں گے کیا حال دیں نہیں ٹیگ لگا کر کھانا کھانا حرام ہے کھڑے ہو کر پینا حرام اور الٹا معاملہ ہے ٹیگ لگا کر آپ پانی پی سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں یہ عجیب غریب اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں जब मैं मगनाथ भंजन की कॉन्फ्रेंस में कहा था उन्नीस सौ में, में अग हुआ था वो हुई थी कॉन्फ्रेंस मगुनाथ भंजन आप गए थे वहां अच्छा अच्छा तो ऐसे हम लोग खड़े खड़े कहीं थे मैंने कहा भाई पानी चाहिए पानी लिया मैं बैठ गया पीने के लिए तो एक डॉक्टर साहब कहते हरकत क्यों बैठ गए मैंने कहा ममनू है खड़े होकर पानी पीना कहा कि हमारी डॉक्टर में तो ममू میں نے کہا ویسے مسلمان ہیں کہ ڈاکٹری کا علم ہے لیکن حدیث رسول کا علم نہیں ہے آپ روز کی چیز ہے آج تک ڈاکٹر کہتے ہیں کھڑے کر پانی پینا نقصان دہ ہے اس کا ڈھٹنے پر غلط اثر اور کمال کی بات ہے کہتے ہیں کہ میدے میں زخم ہوتا اس یہ عجیب غریب بات ہے کھانے میں کوئی مسئلہ ہے صاحب نہیں روکا وہ کہنا طرمان نے کہا دکھا شا اشتہار ہے ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیوی بی کو مارنا حرام ہے تو کہیں کہ اب تلاک تلاک تلاق اسے بھی آرام ہے کیوں ہاں اس جوش خروش میں سوچ کر کے حالانکہ یہ بات نہیں کی جیسے اگر پینا حرام ہے تو کھانا بھی آرام ہے کھانا حرام نہیں ہے اولن حدیث میں نہیں دوسرے بات لسلم تو آرا سے صاحب آرام سے چلتے پھرتے کھانا ساتھ ثابت ہے اس کی ممانعت نہیں آئی پینے کی ممانعت آ گئی تو کھانا جو لوگ بفے کھاتے ہیں وہ حرام نہیں رکھے, رکھے. ہے کہ اپنے چلتے رہتے کھاتے رہتے ہیں اربوں کے اندر ایک ہے کہ ان کے یہاں جھوٹا اٹھا چیز نہیں مانی جاتی اس ہمارے انسان میں کھا لے تو مار پیٹ ہو جائے گی نہیں تو کھانا پھینک دیا جائے گا دیکھا آج میں ایسے اسی چمچے سے بولے لذیذ جدن اس کے بعد لیتے ہیں ارے ہمیں جو ہے کھا لیا لیکن اربوں میں چلتا اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز اس پر انکار نہیں کرنی چاہیے ہمارے یہاں چونکہ غیر مسلم مسلم دوسرے مسلم, مسلم, مسلم, مسلمان بھی اتنے گندے گاؤں سے رہتے ہیں اللہ کے پنا ان کا منہ جیسے بڑبوز کی بٹھی اتنا گندا تمباکو سے پان سے بینڑی سے ان کا پانی پی تو ویسے ہم لوگوں کو چکر آیا کیوں بیڑی بھاگ رہتی ہمارے منانی صاحب رامان شاہ نے کہا آپ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کی چوٹا کیوں نہیں پیتے آپ کے شاگرد آپ آپ کا جھوٹا ہم لوگ پینے میں کوئی کراہ نہیں لیکن آپ ہندوستان کے لوگ جھوٹا پیے بڑی ٹڑی بات ہمارے لیے تو میں نے خیر آپ کو بات صحیح تو سنت پر عمل کرو اور علماء کو چاہیے کہ کوئی بھی سنت اس کو ترک کرنے کی کوشش نہ کرو میں نے آپ لوگوں کو کھانے پر تنبیہ کی پینے پر تنبیہ کی سلام پر تنبیہ کی اور یہ بھی کہا کہ جب خود بح سے الحمد للہ علام اللہ نبی آبادہ یہ نہیں کہ خطبہ حرام ہے لیکن اس سنت کے خلاف ہے یہ ابھی اور دمیم اور زمین خطبہ ہے یہ خطبہ وہی لوگ دیتے ہیں جن کے یہاں سنت پر عمل نہیں یا علم نہیں آپ نے فرمایا کلو خطب طلح سفید تشعد الفیہ تلیہ دل جدمہ جس خطبے میں شاط اللہ نمبر رسول اللہ نہ اس کی مثال ایسے جیسے وہ ہاتھ جس کے اندر جزام کی بیماری اس نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا ہاتھ کو آپ جانے جان لگانے تو انگلیاں سب گر جاتی ہیں یہ بالکل جو چمچہ ہوتا ہے چاول والا اس سے شکل ہو جاتا وہ بیچارے مجمور ایسے کھاتے بھی ہیں اس لیے سنت پر عمل کرو گے تو ہر چیز میں خوبصورتی ہوگی اور آپ کی باتوں کا اثر بھی ہوگا امارات میں کتنے بوڑھے اس لیے ہمارے دانتری بال لے آئے لگے اس شخص کو دیکھا کس نے قدم رکھ دیا تعلیم میں تو پیچھے نہیں آٹا دنیا نے اس کی مخالفت کی اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس کے قریب کم ہو گیا کتنے تھے مسکر کو سر ناپت دیا اس نے ہمارے مذہب کی مخالفت کی ہمارے لڑکوں کو لے لیا آخر میں بوڑھے بھی ہو گئے کیوں کون ہے جس نے ثابت قدمی دکھائی کس نے پڑھایا بیس سال تک کسی کو سارے لوگ جب آیا تھا تو سارے لوگوں نے اس کے مقابلے میں درد کھولا تین تین مہینے سر بند کر دیے بیس سال اب تک وہ اللہ برکت دے اپنے ہٹ پر قائم ہے اور وہ سب کے سب ہم سے فتوا پوچھنے لگے پہ لڑکے جا کر وہ عبد الباری جو وہاں کے لوگ آرم کی عادت ہے عبد الباری آتے تھے عبد الباری ان بھی سوال جیسے حضرت ابن اباس عباس ابن عباس ہم کو ایک سوال کا جواب دو تو عربوں کی عادت اب ہے اب اگر اور دراز آدمی تو ہم لوگوں کو نہیں کہا دکھ دور جلدی عبد الباری ایک میرے پاس سوال اس کا جواب تم دے دو دوسرا نہیں دے گا تو وہ سب کے سب واپس آمل اور علم امل اور علم ان دونوں کی برکتیں آدمی کے دل کو مون کرتی ہیں ہاں سب شرط ہے ہم بہت گرم آدمی ہیں لیکن ہم کو حالات اتنا ٹھنڈا کر دیا ہے کہ جب کسی کو دیں گے بےقوف ہے تو ہو بے جانتا ہے اس سے اور ٹھنڈے ہوئے آپ کیوں جانتے ہیں بیس کو نیچے پہر کے لائیں گے ہم تھوڑی اور لڑ جاؤ تو بےکوف آدمی ذرا سن لو ذرا مجھے بھی کہنے دو میری بات سن لو تو پھر ان شاء اللہ آخر میں شرمندہ ہوا دیکھتا ہوں ان پاس علم نہیں جو سے فائٹنگ کرتے تھے فائٹنگ ہم لوگ کرنے والے نہیں صبر کرو لیڈیز ہو پہلے زمانے کا طریقہ چھوڑو مسلمان سے مارپیٹ کرنا جائز نہیں انی نوہی اندر بل مسلم انی نحی اندر بل مسلم مجھے مسلمان کو مارنے سے منع فرمایا گیا مجھے نمازی کو مارنے سے حدیثیں سب وہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے علم کی اساس دنیا میں ہے ہدایت کا خزانہ آسمان پر ہے اس لیے بلال تو ہدایت پا گئے ہیں. لیکن ابو جہل لائن ہو کر دنیا سے گیا کیوں اللہ کے ہاتھ میں علم تو یہاں کوئی بھی ابھی آپ کے ساتھ کوئی ہندو اگر بیٹھے آپ کو حق نہیں اس کو ہٹا دے یہاں سے ہم سنیں گے ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں حسن از حبش سہیب از روم زخا کے مکہ ابو جہل نیچے بلاجبیر شاعر کرتا ہے بسرا سے حسن بصری مسلمان ہوئے حبس سے بلال ہو گئے سہیب رومی مسلمان ہوئے یہ مکہ کا ابو جہل تاجب بات یہ کیوں کافی رہا کیوں ہدایت کا خزانہ آسمان پر ہے علم کے خزانے دنیا میں اللہ نے علم کو بھیج دیا آپ حاصل کرو علم آئے گا نہیں حاصل علم نہیں آئے گا ہر اسم آتا علم علم کے تعلق انم العلم کے علم حاصل کرنے سے علم آتا ہے اور صبر اور بردباری کرنے سے صبر بردباری کا ڈھنگ ہوتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے مجھے کوئی ایک بات یا میں اس کو تین بات کہتا ہوں ان کی حماقت ہے وہ جانتے نہیں کہ اپنی برائی کر رہے ہیں اگر وہ کہیں مجھے کوئی سخت بات ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں. یہ ان کی تعریف ہے لیکن وہ چاہتے ہیں شیطان نے ان کے ناک میں انگلی ڈالی ان کی اصل چلی گئی میں کہوں میں کسی کچھ نہیں سمجھتا مجھ سے کوئی بات ایک ہے تو اس کو چار بات کہتا ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے فوکیت دی لیکن سننے والا نہ بول پائے جب سامنے لیکن دل میں میری حقارت اس کے دل میں ہو جائے گی اس کے اندر بہت جھگڑو آئے یہ بہت, بہت متکبر اپنے کو سمجھتا ہوں. نہیں آپ لوگ اپنی بات کہو اور عامر رہو اور صبر سے کام لو اور ہدایت اللہ پر چھوڑو وہی دل میں داخل کرے گا اور جتنے عمل کرو گے اتنے علم بڑھے گا علم ہی عمل کو عمل ہی علم کو پکڑتا ہے لیکن آج آپ نے ایک بات سنی عمل لے کیا پانچ سال بعد بھول گئے دو سال کے بعد بھول گئے اس لیے عمل کرو معاف کرے گا ہماری بات تو گلا پوچھا آپ سے زیادہ ہو جا رہی ہے آدرت اللہ میاں کہنا کیسا ہے اللہ میاں ہمارے یہاں میاں کے بہت سارے ہوتے ہیں ایک میاں فقیر ہوتے ہیں یہ بولی صاحب بیٹھے ہیں سردارت کر کے یہاں سے زیادہ جانتے ہیں اپنی زبان کو ہمارے میاں میاں ارے میاں میاں آ رہے ہیں میاں دے دو کچھ جیپ دے دو اور ایک میاں ہمارے ہاں سب سے بڑے مسلمان کو میاں کہتے ہیں جیسے ہماری سسرال کی طرف یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں یہ کا نام کیا ہے ستو رامان صاحب ان کی طرف ہم نے جب گئے تو ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو تو کہتا ارے اللہ نہیں ارے رام رام وہ بہت بڑے میاں ہمیں انہیں ہم, کون نہیں جانے گا تو میاں ہمارے یہاں بڑھن بھی کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو بھی کہتے ہیں تو اللہ میاں یا اللہ کی شادی تو ہی نہیں ہے اللہ بڑے ہمارا اس کا ہوگا سمجھا آپ نے جیسے اب عرب کے بیچارے یہ جان کر کے بھی بہت چیز سے سوچتے نہیں مولانا مختار مولانا اعود بلّہ مولانا یہ مولانا یعنی ہمارے اللہ میرے تم پاگل آدمی ہے مولا کے پچیس معنے ہوتے ہیں اس میں ایک سردار کے بھی ہیں اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ تعریف ہو کیونکہ ہو سکتا ہمارا سردار فاسو ہو سے گاؤں کے پردھان ہوتے ہیں دڑ چیلے بےمان چور چمار سب ہوتے ہیں وہ گاؤں کے پر... آکا سردار ہے نا لیے اصطلاح میں جو مولوی چھٹا ہونا تھا نا مولوی ہی بڑا لفظ ہے مولوی کی نسبت اللہ کی طرف یعنی یہ عالم ربانی ایک ما ہے لیکن کسی کہ مولوی کے بارے میں سنیے ہم ہاں غصہ ہو جائیں گے ہم ڈاکٹر ہیں اتنے بڑے شہم کو مولوی کہتا حالانکہ مولوی تذکیہ نہیں کہنا چاہیے اور مولانا مولانا یہ مولانا ہے حالانکہ مولانا یہ لفظ اس کی دلی نہیں کیے بہت اچھے بھی ہیں نہیں ان کو سردار نے ہمارے سردار زبردستی بن بیٹھے ہیں ہم کیا کریں گے ان کا تو میاں کا لفظ جو ہے اللہ کے بارے میں ہماری سمجھ غلط ہے اب مولی مختار وغیرہ نے کہیں کچھ پڑھا اڑا بتایا چھ کچھ پڑھا میاں اللہ میاں غلط ہے تو میں نے کہا نا کہ میاں کے معنی بڑے کے ہوتے ہیں تو آپ میری تعریف کر دی اب بلکہ میاں کے دائرے بڑے میاں نہیں ابھی آئے جب غصہ ہوگی بڑے میاں کب کھانا کھائیں گے باہر بات کر رہے ہیں لوگوں سے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تو میں نے آپ سے کہا میاں کے معنی بڑے کے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ بات غلط نہیں ہے ورنہ کہنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے ہمارے اصل میں علماء نے سب چیز چھوڑ دی ورنہ ہم نے دیکھا عرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سے پوچھ لیجئے ہم لوگ مدرسے میں ہم. ہم لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا اللہ میاں اللہ کہتا ہے بتائیے یہی پڑھتے تھے ارب انڈیا میں بھی یہاں آئے تو عربی آرمی جب اللہ سبحان تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ کول کال اللہ تعالی ہمارے عربی میں ہم تو کہہ رہے لیکن اردو کبھی نہیں کہتے کیوں استاد شاگرد بےچارے سب ایک ہی طرح کہ تو اللہ نے ہم لوگوں پر احسان کیا کچھ دل میں سرکشی تھی حدیث کے پیچھے پڑو اور نہ ہم لوگوں کو کسی نے کہا ہی نہیں کی عمل پیرا بھی رہو کسی نے کہا مگر بچپن سے تراش تھی حدیث صحیح غلط ہے پہلے نہ کتاب تھی نہ کسی نے بتایا استاذ خود ہی آدیث زیادہ حدیث غلط دے پڑھتے تھے جب مدینہ پہنچے تو جتنی معلومات ہے کل کو پھینک دیا سی اس کے بعد صحیح سے معلومات لینے لگے اور وہ جتنی کل, کل کنڈم تھی کل ارب ہو گئی تو اللہ میاں کہنا میرا خیال صحیح ہے اگر کسی نے کچھ صحیح بات کہی تو ٹھیک ہے اب میاں شوہر کو میاں بڑا ایک تو کہتے آپ ذکر کیے تھے کہ میں خدا کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو اس کے پیچھے کیا خدا نہیں ہاں خدا اللہ میاں کے ناموں میں نہیں ہے خدا کسی چیز کا ترجمان ایسے رب کے معنی پروردگار دیگار آپ پرور دیگار عالم کہیں تو اس کو میں نے کچھ کہوں گا تم آپ نے رب کا ترجمہ کیا ہے خدا کسی چیز کا ترجمہ نہیں اور خدا اسے کسی چیز کا ترجمہ نہیں ہے تو دنیا کے لیے بھی عجیب عجیب چیزوں میں خدا صفائی ان کو کہتے ہیں یہ جو میونسپلٹی میں کام کرتے ہیں فارسی زبان میں ان کو خداوند وند صفائی کہتے ہیں سمجھا آپ نے خدا خد... ناؤ خدا وہ اصل کلمہ ناؤ خدا ہے اور آپ کو میں ایک بھیت بتا دوں عربی میں نو خدا کہتے ہیں وہی ناؤ خدا کی تعریف ہے اصل کلمہ ناؤ خدا ہے ناؤ کا ناؤ کا مالک ناؤ کا چلانے والا اسی کو عربی میں نو خدا کشتی باندھ کو نو خدا کہتے ہیں ہوں تو اسی لیے ارے پاکستان سے ایک مرتبہ ایک صفحے میں کسی نے اتنا بڑھیا لکھا تھا وہ مجھ سے گم ہو گیا میں نے کہا ہماری جامعہ کے پرچے بھی اس کو نکالو پتا ہے اس کو پائے لو نہیں پائے اتنا بڑھیا کسی نے ایک صفحے میں لکھا تھا کہ پڑھ کر کے دل اتنا پڑا ہوں گے میں نے کہا نا مجھے حق کی تلاش ہے کہیں سے بھی ملے اس کو یاد کروں گا بار بار پڑھوں گا تاکہ لحم و دم اور غروب میں داخل ہو جائے اس لیے خدا نہیں کہنا چاہیے میں شعر کے علاوہ اور میں جو لفظ چھوڑ دوں اللہ تیرا فضل ہے تو مجھے برکتوں سے نواز میں اس لفظ کی طرف دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا تو بھی ہو سکتا ہے انسان ہوں غفلت ہو جائے لیکن جب سے خدا کو چھوڑ دیا اللہ میں اگر نہیں چھوڑ دیا خدا کو چھوڑ دیا تب سے خدا میرے زواب کر نہیں آتا ہے اللہ کی اس کی تردید کروں یا شعر میں کہوں ایک سوال ہے کہ امام طرمیزی رحمتہ اللہ کسی حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ حدیث حسن صحیح ہے اس سے کیا مراد ہے تھا کیونکہ اصطلاح حسن اور صحیح کا معنی مختلف ہے امام ترمیزی وغیرہ نے اپنی اصطلاحات کا معنی نہیں بتایا لیکن علماء نے اپنے تکبوں سے ان معنی کی وضاحت کی ہے حسن و صحیح کے دو معنی یا تو ایک ہی سند میں علماء کا اختلاف ہے کسی نے اس کو صحیح کہا کسی نے حسن کہا اصل میں آپ لوگ کا میکروفنگ صحیح نہیں ہے اس کو یہاں لگانے والا ہونا چاہیے اب ہم کو ہر مل صحیح ہونا پڑتا ہے تو جیسے ایک ہی رابی کو حضرت مولانا مختار نے کہا چکا ہے اور میں کہوں سدوکھ ہے تو اگر صنعت کا دار و مدار وہی ہے تو ان کے بقول حدیث صحیح بھی میرے بقول و حدیث حسن ہوئی ایک تو یہ مانا ہوا دوسرا مانا ہوا تو اس کو کہتے ہیں ہسنندہ قوم ہے سہندہ قوم کچھ لوگوں نے اس کو حسن کہا پر اس کو صحیح کہا یا خود تل مزید ہو ترد ہے کہ میں اس کو صحیح کہوں کہ حسن کہوں حسن کہتا ہوں تو فلاں خدشہ میرے دل میں آتا ہے اور صحیح کہتا ہوں تو فلاں خدشہ آتا ہے اس لیے یا صحیح ہے یا حسن ہے یعنی ان دونوں سے یہ حدیث نیچے نہیں ہے تیسرا مانا یہ ہے کہ حدیث کی دو ہیں ایک حد سنت سے حسن ہے دوسرے سنت سے صحیح ہے بس یہ کہ ان کو ہسن ان اور صحیح ان کہنا چاہیے تھا تو او کے بجائے واؤ او کا اور واو او کے معنی میں آتا ہے مثال لا سکتے ہیں واو او کے معنی میں آتا ہے واو او کے معنی میں آتا ہے نئی زندہ ہوگی اور میں ان او من بعد ما تبین تبیہ نالو ہودا ایک غَيْرَ غیر الْمُؤْمِنِينَ نول مات اللہ انس جَهَنَّمَ اوساد مسیرا یہاں وہ ایک طبی غیر سبین او کے معنی میں ہے یعنی کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اپنے نے مخالفت کی تو جہنمی آپ نہیں ہیں اگر وا او کے معنی میں نہ ہو تو امیشا تو رسول ممباد عما تبینہ الخدا جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کیا تو واؤ اگر واؤ کے معنی میں ہے تو معلومات کہ جب تک یہ دونوں چیز جمع نہ ہو تب تک وہ جہنمی نہیں ہے آؤ کہنے کا مانا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے تب بھی جہنمی اور مسلمانوں کی اجماع کی مخالفت کرے تب بھی جہن تو یہاں واو او کے معنی میں یہاں واش او کے معنی میں دیکھا آپ لوگوں کو بڑی خوشی کیوں یہ مانا بہت دقیق ہے یہ معنی حد سے زیادہ دقیق ہے تو واو او کے معنی میں آتا ہے تو کہا جائے گا امام تیمیز نے حسن حسنوں صحیح کہا حسن ان کو حسنون او صحیح کہنا چاہیے تھا حسن او صحیح ہوں یہ تین معنی ہے اور بہرحال کٹبوں سے اس حدیث عموماً ضعیف نہیں ہے اگر ضعیف ہے تو انسان کی اپنی کوتا ہی ہے جس سے کوئی پاک نہیں عصمت اور صاحب سلم کو ہے ہمارے ہاں کوئی معصوم نہیں معصومیت یہ شیعہ کی خصوصیت ان کے ہاں بارہ امام معصوم ہے ہمارے وہ بکر عمر بھی معصوم نہیں جن سے بڑھ کر ممبیا رسول کے بعد کسی کو درجہ نہیں دیتے کیونکہ ہمارے ہاں وہ معصوم نہیں اور جس نے کسی کو معصوم سمجھا اس کو کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی تقلید تقدیس کا نتیجہ پہلے تقدیس قدس تو مقلب ویسے کہتا کفر کہ پھر تم مجر پہلے تکفیر کرو تب تب جو ہے تفصیر کرو اس لیے تقدیس اگر نہ کرو تو تقلید نہیں ہوگی کسی کافر نہ کہو تو قتل نہیں کرو گے اس کو جا کر کے رہی یہ بات کہ جو خروج ہوتا ہے اصل میں سب کی سب چیز مشکل جو دنیا میں وہ آدمی صبر سے ہے صبر جب نہیں ہے تو انسان کا دل اکٹھا نہیں رہ سکتا اب وہ زمین میں شاگرد میرے پاس آئے حضرت کب تک صبر کریں میں کہا مت صبر کرو جاؤ سمندر میں پھر دو یا دوڑ کرا کر دیوار کو سر میں مار کر پھر سر کو دو ٹکڑے کرو اور اگر تم کو اللہ سے رسول پر چلنا ہے تو تم کو صبر کرنا ہے حدیث میں آتا ہے ان والے امام مجمنا قاتل میں اور امام اس, اس کا ترجمہ عربی میں ہوا آپ لوگ جو عربی جانتے جانتے ہیں امام ہی ڈھال ہے امام ہی ڈھال ہے یعنی امام کے علاوہ کوئی جنگ جدال کا ڈھال نہیں ہو سکتا یوتھ و قاتل میں اور آئی اسی کے حکم سے جنگ ہوگی اور جنگ میں اگر ہارو گے یا جیتو گے تو پھر اگر اسی کے پشت میں پڑھا پاؤ گے اس جانتے نا چھوٹے بچے جو کسی مارے گئے اگر اپنے ابا کے پیشے اپنے اما کو پہلے چکتے ہیں کیوں یہ میرے ڈھال ہے دنیا میں جن لوگوں نے اب ہم نامسل میں نہیں لینا چاہتے کیوں دنیا میں ہم نہیں اب جان سکے اب تک کہ حکومتیں اور جو حزب جتیں ان کے ان کی تجا کیا ہے تو کہیں بولتے ڈر لگتا کیونکہ ہم تو سیاست کے مصول نہیں ہیں لیکن فتوا پر بن بونا پڑتا کچھ نہیں معلوم کہ کون کس کے ساتھ ہے اسی لیے ایسے ایسے جھوڑ لو آپ بیان کر میں نے کہا تم کو کسی نے بتایا فضول بات بولتے ہو تو اللہ کرسول نے کہا امام ہی ڈھال ہے دیکھیے شیشان میں افغانستان میں جہاں جہاں جا کر لوگوں نے جنگ کی آج وہ بیچارے اپنے بیو کو دیکھنے سے محروم بچے جوان ہو گئے باپ چھپے کیوں ان کی تلاش ہو رہی اگر وہ کسی حاکم مسلم کے آرڈر سے گئے ہوتے جنگ کرنے اور حاکم سچا تو اپنے ملک میں کیوں حکومت سے لڑائی کر کے تو آپ تک پہنچ سکتے ہیں ہم ایسے نہیں پہنچ سکتے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی بھی ایسا تھا ہمارے پاس جب تک اللہ تعالیٰ اس حکومت کو باقی رکھے ہوں وہ پہلے لڑ جائے گی تم کہاں رہا تا? ہم کو پکڑ پکڑنے لیکن جب ہم اس کے خود باقی رہیں گے تو یہاں سے بھاگیں گے اور دوسرے لوگ ہم کو پکڑ لیں گے, آسانی سے تو اللہ اگر سننے کا امام ہی ڈھال ہے اسی کے حکم سے لڑائی ہوتی ہے ہونی چاہیے اور جیتو تب بھی اس کی اس کی پشپنا حاصل کرو اور ہارو تب بھی اس کے پیچھے آ کر چھپو تاکہ وہ تمہارے دشمن کا مقابلہ کرے اب ہم صبر نہیں کریں گے تو لازم اس کے خلاف کام کریں گے ہمیں صبر یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں جو ذمہ داری جتنی دی ہے ہم اس میں اپنی طرف سے کوتاحی نہیں کرنا چاہتے ہیں. انسان تو ہی ہے انسان اپنے شہوت کے فرے میں آ سکتا ہے ہوائے نفس کے غصے کے لیکن جان سے رہنا کوشش نہیں کرتے تیرے دین کی مخالفت کریں اب رہی حکومت نے ہم کو حکومت نہیں دیا تو ہم جنگ کیسے کریں گے تم نے جنگ کہہ دیا کہ جہاد جب ہے تو مستحکم مسلمان کے آگڑ سے اس کے جھنڈے تلے ہو تو ہم کو حقیب نہیں اس لیے ہم کو اتنے دن پیمل کرنا جتنے ہمیں طاقت ہے بس انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اور اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہم کسی کو رجم نہیں کر سکتے رجم کیا سو ڈنڈا نہیں لگا سکتے کیوں اس کے لوگ ہمارا سر توڑ دیں گے اور دعویٰ تو ہم حکومت ہمارا قصبہ نکال دے گی تم لوگوں کو سجائے دو کہ ہم کیا کرنے بیٹھے ہیں تو صبر اگر کرو اور حدیثوں عمل کرو تو انشاءاللہ دنیا میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں پریشانی ہے کہ جب انسان اپنے حد سے آگے بڑھتا ہے جیسا کسی گھر میں گھسنے لگے تو چاہے اینٹ سے آپ کا منہ توڑ دے اس وقت کوئی کچھ نہیں کر تو گھر میں گھس رہے تھے تو ایسے ہم کو آڈر نہیں کہ ہم حکومتوں کے خلاف جنگ کریں کہیں جا کر بڑھ سرے پیکاروں ہاں مجھ نے کہا حضرت جو ہو رہا ہے جگہ پر آپ کا خیال کہا کہ اگر ملک عبد جھنڈا اٹھا دیں عبدل باری فوراً پائے گا میں نے کہا مجھ کو تو کوئی فوج میں قبول نہیں کرے گا لیکن میں جا کر ڈمپر چلاؤں گا میں ڈرائیور ہوں گاڑی چلاؤں گا مطبخ دیکھوں گا اور ایسا بیان کروں گا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ بولنے کی کوشش کروں گا کہ بالکل جان دے دیں لیکن ایسے میں کیوں جاؤں گا جب اللہ نے اللہ کا رسول نے مجھ کو روکا ہے بھئی ہم کوئی کام اس لیے کرتے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں تو جب اس کی مخالفت کریں گے تو اللہ کہ میں نے تم سے کہیں کہا کرنے کے لیے تو دنیا بھی گئی یا بھی گئی یہ ہے اس کی تعلیم رہا داعش تو مجھے داعش کے بارے میں کچھ معلومات میں سن میں سیاست سے بہت دور ہوں مجھے اتنی فرصت نہیں میں کوئی اخبار پڑھوں کوئی ریڈیو سنوں کبھی نہیں سنتا کبھی بھی نہیں کبھی اتفاق سے کہیں بیٹھا ہوں کسی نے کوئی چیز کھول اب اچنا دیکھی کیا ہے لکھ کر کے انٹرنیٹ پر ورنہ میں کبھی نہیں سنتا اور مجھے اس سے بڑی آخیت رہی عرب کہتے ہیں اریوم الخبر بے فلوس بکرا بے بلاش رجمکریج بھائی آج اگر آپ کو جریدہ لینا تو آپ پیسہ دیں اور آج کا جریدہ کل پڑھنا ہو تو جس دکان چاہے مت مل جائے گا ہاں لو لو لو لو اس لیے مذاق کہتا ہے ارے بھائی یہ آئے ان کو کوئی پرانا اخبار بار دے تو پڑھ لیں یہ مذاق کیا ہے ہندوستان میں میں ان کو لاؤ چائے میں دو کوئی پرانا اخبار دے دو یعنی یہ غافل آدمی ہے ان کے لیے نئی چیز چلے گی حالانکہ ملاک ہوتا ہے آرمی کہتے ہیں آج خبر پیسے سے کل کل مفت میں ملے گی قطر میں انقلاب ہو گیا قطر اور امارات کے حدود میں اسی کلومیٹر میٹر فرق آج سب کچھ ہو گیا آج شام کو مجھے کل شام کو طلبا نے بتایا جب کہا آپ نے کچھ سنا میں تب کو خود نہیں بتاتے کوئی چیز اتنے سے شاگرد شاید کسی کو نام جو مجھے اللہ نے آخر میں دے سکتا کہتے شیخ کو سب بات میں کرو ایسے ہواؤں کے ذریعے خبر پہنچ جائے پہنچ جائے کیوں کوئی ظاہر ڈالو گے لڑکا بہت اخلمند اس کا نام نافے علی الحمدادی چوبیس گھنٹے بعد آپ اس خبر میں کہ کیا خبر جی قطر کی حکومت تو انقلاب آ میں کہا بھائی مجھے نہیں مانو نہ بتاؤ انقلاب سے کیا لینا دینا کوئی مرے ہم کو کیا لینا ہے ہم کو حاکم بننا نہیں ہے حاکم کوئی ہم کو کیا لینا دینا تو ہم اس لیے ہم کو داعش کے بارے میں کچھ نہیں مانو دنیا میں دعوے دار سب ہیں دعوے داری سے کوئی ضروری ہوا کوئی اخوانی ہوا کوئی یہ ہوا آخر میں پتا چلا جو اہل عدیث نہیں وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہاں غیر اہل حدیث کی بھی اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو ہم لوگ اس کی مخالفت نہیں کریں گے لیکن اب ہمیں نہیں معلوم کہ داعش کی حکومت اسلامی کی نہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم اس لیے الفق مارشے فورون تصوری جس چیز کا آپ کا علم نہ ہو آپ اس وقت میں نہیں لگا سکتے اس لیے مجھے داعش کے بارے میں معاف کیا جائے پیارشے کے جواب باقیہ چیز تو میں نے مجھے علم میں نے بتا دیا کہ آپ لوگ ہندوستان میں بھی بے ترتیب کوئی کام کرو گے تو مار کھاؤ گے لیکن اللہ نے اگر کوئی ترتیب بنا دی تو پھر ٹھیک تم چاہے مار کھاؤ چاہے رہو لیکن یہ ترتیب نہیں ہے مجھ سے پوچھا گیا ابھی میں گیا تھا آزم گڑھ میں جگمل پور ایک جگہ رمضان سے پہلے وہاں تکریر ہوئی تھی میری صدارت تھی میں ہی اس میں سب تھا اور چونکہ آزم گڑھ میں سسرال اسی لیے مجھ کو بگلور سے صرف اسی لیے جانا پڑا میں نہیں جاتا میں نے کہا بھائی آزم گڑھ سے تین تعلق فراغت سسرال میں نے کہا آزم گڑھ کے بہت بہت اہل حدیث بڑے بڑے علما بھی ہیں خاص کر پور میں میں نے کہا مولانا سلامد اللہ تھے مولانا عبدالغفور تھے میں بھول گیا کہنے کو وہاں پر ایک عبداللہ اللہ پوری بھی کے بارے میں کھل کر لکھا دو عبد میں کہ ماں کال اکلنے در کسی کی تکلیف نہیں کرتے تھے کتاب سنت پر براہ راست عمل کرتے تھے میں نے کہا ان تینوں چیزوں نے مجھے مجبور کیا کہ دو ہزار کا تقریبا کلو کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ہم اس سے پوچھا گیا شیخ جہاں میں نے کہا اتنی شروع سے جب جہاز شروع بالکل کری اور اس کے بغیر نہ کریے گا کیوں بھاگے بھاگے پھرو گے یعنی بعد لوگوں کے بچے جوان ہو گئے انہوں نے بچوں کو دیکھے ہی نہیں بیو کو بھی نہیں دیکھا بیچاری کیوں اللہ کا رسول کے حکم ادھوری کے ناطے دہی کتنی عجیب ہے جس میں اسی کے حکم سے جنگ ہوگی اور جنگ میں ہارو تب بھی اس کی پشپڑاہی لو اور جیتو تب بھی بھائی آپ ہار گئے ہیں کل مجھ مارنے لگے آج ہار گیا کل تو آپ طاقتور رو سکتے ہیں نا لیکن جب حکومت کے میں پیچھے پہنچ جاؤں گا تو حکومت مجھ سے نہیں پہنچنے دی گئی پہلے فنا کر دے گی یا فنا ہو جائے گی اس کے بعد جو کچھ بھی ہو تو یہ ہے یہ ہے حکم اور سارے علماء کے فتوے کی پیشے مت پڑی میں اگر بہت سے فتح لوں بیان کروں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے یعنی ایسے سے فتوے لوگ دے دیتے ہیں کہ اس میں خود جس نے استفتا کیا اس کے لیے ہلا کر ہوں صرف ایک سوال آیا کہ اہل حدیث نام کب رائج ہوا سعودی عرب میں سلفی نام کیوں رائج ہے بات سوال بہت مفرج ہے سلفی اور اہل حدیث کا ایک ہی معنی ہے جزیر عرب میں سلفی کا لفظ غلط جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے اس لیے کوئی سلفی سروری ہے کوئی سلفی جہادی ہے مجھے کل بات معلوم ہی نہیں کوئی سلفی یہ ہے کوئی سلفی وہ ہے ہم ہیں اہل حدیث ہیں اور سلفی ہیں جیسے آدمی کو یا انسان کو آدمی کو تب بھی آدمی ہیں انسان کو تب بھی انسان ہیں سیلفی کے معنی ایک ہیں جو مقلد ہو کر اپنے کو سیلفی کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے سیلفی گلف مقلد کے لیے استعمال ایک دم ظلم ہے اور میں نے اپنے کے رسالے کے مقدمے کو لکھا ہے اگر کتاب نکلی پھر سلاح کے مقدم سیرت کو لکھیا اقیدتوں پر میں نے کیا لکھا لکھا انہوں نے ان کے بارے ادا کیے اکیلے سڑک پر تھے منتق فلسلے کے بہت مخالف تھے یہ تھے وہ تھے تو میں نے کہا عقیدے سلف کیسے ہوا جب وہ شاف المذہب تھے میں نے کہا عقیدہ اور سنت میں تفریق یہ اس زمانے کی بدعات میں سے ہے جو سلف سالحین کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا تو کوئی آدمی مقلد ہو کر کے سلفی نہیں ہو سکتا سلفی عقیدہ میں سلفی اور سنت میں سلفی لیکن اگر عقیدے میں سلفیت کا دعویٰ کیا تو سنت ٹوٹ گئی کیوں تب سلفیت ہوئی نہیں سلفیت مکمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس جملے طویلا کا مختصر لفظ سلفی اہل حدیث ہم عقیدے میں اسی لیے ابن عبد الحاف سے سب زیادہ محمد کس نے کی دنیا میں اب بتائیے پوری دنیا کے ہندوستان کے پوری دنیا میں جو اہل دیش تھا اس نے ابن الحاف سے محبت کی اب کوئی نہیں ملے گا جس, جس کے دل میں ابن عبد الحاق کی محبت میں نہیں کہا تھا کہ جو وہ کرتا ہو یہ تو بات بڑی ٹیڑھی ہے کوئی اہل عدیش نہیں ملے گا جو ابن عبد الحاب سے محبت نہ کرتا ہو چاہے وہ مغرب کا ہو تونس کا ہو لیبیا کا ہو مصر کا ہو جزائر کا ہو بنگلہ دیش انڈیا پاکستان میں کتنے نام پر لوگ کیونکہ اب اہل عدیش پوری دنیا میں بھر چکے ہیں آئیے مکے میں بیٹھیے اوپر پہنچئے دیکھیے وہاں پر لیبیا وغیرہ لوگ ہیں تو مان ہوتا ہے کہ لیدیس کی نماز سے پڑھ رہے ہیں وہ مقلدین کو ضائع کر دیتے ہیں بیچارے جب پہنچتے ہیں سب کے سب لیکن مقلد اب بھی سے راضی نہیں اب بھی حرفیہ شواف موالک اب بھی مخالف یہی نہیں عمان میں اب بھی ہنا بلا جو ہم لوگوں کو وہ حالی کہتے ہیں شام میں بتایا مجھ کو شامی نے اب بھی شام میں ایسے ہنا بلا ہیں جو وہی تحریک کے سخت مخالف یہ خود ابن عبدالحاق کے مخالف تھے ابن عبدالحب کو اللہ نے طاقت دی حکومت کی طاقت سلطہ دیا تو اصلوں کو جنگ سے ان کے مذہب میں گئے ماننے والے کچھ شاگرد تھے لیکن اس زمانے میں جب ان کی دعوت کی خبر انڈیا پہنچی تو اہل حدیث ہوا میں اڑ گئے خوشی سے اگر ہندوستان میں ہوتے نا تو پتا نہیں ان کو ایل ایڈیس کہاں رکھتے اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا آئی حضرت ہمارے یہاں رہی ایک مونا مونا عبد اللہ صحاب عبد پوری جو استاد اللہ تھے ان کو انگریز نے ان کی گرفتاری کا آڈر جاری کر دیا وہ پہنچے ان کے گاؤں اس میں بندی کڑا وہاں تھے حاجی علی رضا رضا رضا گاؤں کے سب بڑے زمیندار انہوں نے کہا مودی صاحب آپ میرے گھر رہیے بہت بڑا گھر کہا میں اس میں آپ کو لیے ہمام سب بنایا تھا کھانے آپ نکلیں جب تک آرڈر نہ ختم ہو جائے یہ ڈر کر کے بھی انہوں تھے دیا جبکہ حکومت کے خلاف کام آسان نہیں اور اگر ایسی دعوت ہو جس کا تعلق حکومت کی مخالفت سے نہ ہو تو ہندوستان کا ایک زمیندار بس پکڑ لیتا بس کافی تھا کوئی بڑا زمیندار آپ ہمارے یہاں رہیے دعوت کریے کس کی مجال جو بول دے عبد اللہ کے ابھی ماننے والے آئی جی سے مقلدین اب ہنفیہ دیکھی ہنفیا اب تک مخالف بریلو نے ان کو کہہ دیا کہ تم مخابی ہو تو بیچارے ہم سے بدلہ لینے لگے وہ ہنفیا ہم کو آگے کہنے لگے اور اسمال صاحب کو لکھا ہے کہ ان کو بریلو نے کہا بریلو نے ان کو کہا وا بھی تو یہ ان کا بدلہ ہم سے لے کر کے ہم کو آگے کہنے لگے ان سے جیتے نہیں کہا نا कि धोबी से नहीं जीता तो गधरे का कान एट दिया जाकर चलो बदला कुछ तो मिल गया तो हम लोग तो कम लोग हैं उनसे नहीं पेश पाए तो हमसे बदला उसके लिए आप लोग पढ़िए ये जितने आप लोग मोदी साहब हो तारीख आजादी का मुताला जरूर कर डालो जो भी उर्दू इसमें समझता है मजबूत मजबूत नहीं होगी तो नहीं समझोगे उनकी काठ बड़ी टेढ़ी है बड़े दिलचस्प है सब कुछ कह दिया कुछ नहीं कहा एक किसी बरेली पागल ने कहा اہلحدیش کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیوں ان کے یہاں پانی میں اگر ایک لوٹا پیشاب گر جائے خطرہ تو ناپاک نہیں ہوگا تو اگر انہوں نے اس سے وزو کیا تو ان کا وزو نہیں ہوا تو جس کا ازون اس کے پیچھے نماز سے نہیں ہوگی تو شیخ نے اس پر بڑی عالمانہ بحث کی اور ان کو رد کر کے رگڑ کا پھینک دیا کی جرم ہمارا نہیں ہے ہم جیسے بہت سے مجرمین ایسے جرم کرتے ہیں ہوتے ہوتے اب مزاق کی سوچی تو کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں کہ برائیلی ہم لوگ کافر کہتے ہیں کافی کہتے ہمارے پیچھے نماز نہیں تھی کہتے تو آپ نے ہمارے پانی کو تو ناپا کرا دے دیا تو اگر اب آپ کے دردار میں وزو کر لیں تو ہمارے پیچھے نماز ہو جائے گی نا آپ کی آپ <laughs> لوگ نہیں سمجھ سکے اس تال کو اس چٹکی کو ارے بےکو تم تو ہم کو کافر کہتا ہو ہمارے وزن نہ ہو سب کو کیا لگا دینا ہے لیکن تم نے اتنی محنت کی ہمارے وضو خراب کرنے کی کہ وہ وضو ہو کر بھی کیا کرے گا جب ہم کافر ہیں تمہارے مل جی اسی لیے کہا اچھا حضرت اس درار نبصے کے بعد ہم سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کے تحت دردے میں وضو کر تو ہمارے پیچھے نماز ہو جائے گی آپ کے نام دیکھا بڑا مزہ کیا آخر میں کہرے احمد تم تو ہم کو مسلمان ہے سر تمہارے وزوس کیا لینا کوئی ہندو تو اس کا تم نے وضو غلط کیا کہ کیسے منصاف پاگل آدمی پا. یہ وضو صحیح کرے اور نہ کرے اسکر. اس کا وضو ہوتے ہی نہیں ہے ہے نا تو تحریک آزادے فکر پڑھو بہت علم ہے بڑی متانت ایک ہنفی کو ہم نے دیا ہمارے اپنے ہنفی بہت ذہین ہے ہم لوگوں کے بڑے مقدار شروع سے لیکن وہ اہل بھی گئے وہ ہنفیوں کو ڈراتے بھی ہیں کہ شی عبد الباری وغیرہ سے تم لوگ ملازم نہیں جیت سکتے تو وہ کہہ لے کہ یہ عجیب و غریب انسان یہ پنجاب کا اتنی اچھی اردو کیسے لکھتے ہیں بہترین اردو داڑھی کے بارے پوچھا گیا حضرت داڑھی کی لمبائی کیا ہونی چاہیے انہیں لکھتے ہیں کہ داڑھی یہ فطری امر ہے اور فطرت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوا کرتا پنجاب <laughs> <laughs> کے لوگ اصل میں دنیا کے سب سے ذہین لوگ ہیں اس لیے وہاں سے جو اٹھ گیا उड़ تو اس کا مقابلہ نہیں رحمت اللہ عالمین والے سلمان منصور پوری منصورا کے رہنے والے تھے نا کون جگہ منسور پور کے رحمت اللہ عالمین کے مقابلے میں دنیا میں کسی نے کتاب نہیں لکھی بس اردو میں ہے یہ مشکل ہے دوسری مشکل ہے کہ محقق نہیں تھے ان لوگوں کے پاس علم حدیث نہیں تھا لیکن کتاب کا جو اسلوب ہے اس کو آپ پڑھنے لگے تو پھر سر نہیں اٹھتا صلی سلم کی سفا سے متعلق جہاں مختلف بشیر تھے نذیر تھے کیا تھے آپ سر نٹاستے بڑے الویا سب یاد کر لیتے ہیں اور اسے کو چلاتے ہیں ایل حدیث نے یاد کرتے ہیں. وہ دشمنی کے باوجود یاد کرتے ہیں میں جامع انتظامیہ کے سلیبس بھی ہے کیا جی اچھا رحمت اللہ اچھا اچھا اچھا اسی اچھا. طریقے سے مولانا سنا اللہ صاحب دنیا میں ویسا انسان نہیں تھا ان کے زمانے میں اتنا تیز ذہن کا جو جو, جو جواب دے دیا لوگ مرتے رہنے نہیں دے سکتے مزاق میں بہت سی بات کہہ دی آپ سوچ کر نہیں کہہ سکتے میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ کو یہ سب چیز بہت ہے اگر مجھ کو مجلس گرم کرنی ہے تو بہت دیر تک بات کرنا سک لیکن آپ لوگ ضائع ہو جائیں گے ہوں سوال کا جواب دیا کہ نہیں ہے ہاں اہل حدیث کا لقب بہت پرانا ہے اور جب سے اس نے جڑ پکڑی ہے جب عراق کے حنفی نصور سے کتاب و سنت پر قیاس کو فوقیت دیتے تھے تو سفیان سوری اگر کے زمانے میں اختلاف ہوا تو اہل سنت اہل الرائے اہل الحدیث میں منقسم ہوئی آج جو لوگ کہتے ہیں اہل سنت یہ لفظ بالکل غلط ہے آئل سننا غلط ویسے ہی ہے جیسے شیعہ سے پہلے مسلمان کو یہ اپنے کہیں کیوں پہلی تقسیم سننا اور شیعہ ہوئی ہے سننے کی مانی کہ آپ شیعہ نہیں ہیں بس لیکن کیا ہیں یہ نہیں مانو جیسے آپ انسان ہیں حیوان نہیں ہیں لیکن کون سے انسان ہیں آپ بلباری ہیں کہ مختار ہیں کہ فلاں ہے کہ فلا ہے اس کی تائید کرنے پڑے گی اہل سنت جو لوگ بولتے ہیں یہ لفظ غلط ہے یہ اس زمانے سے ہی تھا جب شیاہی ہمارے مخالف تھے اب تو اہل سنت میں اس کے بعد اتنا اختلاف ہوا یہ چاروں جو مذاہب ہیں یہ اپنے امام کے خلاف امام البن عمل نکال لا تو ولا تو کل مالکن ول شافئی ول سوری ولازا خود منہ من خدو انہیں لوگوں کی زبان پر ہیں جب پوچھا گیا احمد بن حنبل سے یزید بن ہارون سے عبداللہ بن مبارک سے علی بن مدینی سے سارے لوگوں سے کی لاتذال طائفت من امت ظاہر اللہ خط امر اللہ غروم من ہوں کہ میری امت کا ایک کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور ان کی مخاطبت کرنے والے کبھی ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے اس سے کون لوگ مراد ہے تو کہا ان کو الحدیث فلاگر من ہوں کہیں اہل حدیث آیا کہیں اصحاب الحدیث آیا کیونکہ اہل الحدیث کو تین لفظوں سے یاد آتا ہے المحدسون اصحاب الحدیث اہل الحدیث سارے لوگوں نے اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز جانی پہچانی تھی پہلے سے پہچانی تھی اور جب سے ہوئی اہل سنت میں احمر الحدیث کی تب سے یہ چیز اور بھی واضح ہو گئی کہ ہم حدیث کے معنی یہ ہی ہوتے ہیں جو رائے اور قیاس کو کتاب و سنت پر ترجیح نہ دیں بلکہ کتاب و سنتی کی رہبری رہے اور قیاس پر عمل وقت ضرورت ہو اشتہاد ضرورت پر پر ہو لیکن بلا اس کے نس نس ہیں کتاب ہو چاہے سنت ہو ہوں سلفی سلف صالحین کے طریقے پر سلف سے مراد سارے لوگ نہیں ہیں سلف سے مراد صرف صحابہ ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ آپ پر ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں سلفی یعنی سلف کے راستے پر چلنے والے سلف کی ڈگر کو اختیار کرنے والے سلف سے اپنی نسبت رکھنے والے یہ سلفی ہے وہی ایل ایڈیز بھی ہم میرا ایک سوال حیدرآباد کے علی صاحب بول کے تبدیلی جماعت کے ہیں انہوں نے کہا کہ چھٹے کے لوگ ہیں کیا اس کا کیا ہے کیا چھٹے کے لوگ ہیں یہ صحابہ کی اللہ اور رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی اللہ ان کے سارے جو تاریخ مختصر بتاتے ہوئے انہوں نے کہا اسی میں سے پھر ایسے نکلے فرقہ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب چھٹا پھر کا نہیں ان سے کہیے کہ ہم لوگ تہترویں پھرتے ہیں وہ تو اچھے انہوں نے بہت کہا جہالت میں گوبھی کا سبوت دیا ہم لوگ تہترویں پھرتے ہیں نہ پہلے نہ دوسرے نہ تیسرے نہ ساٹھویں تہترواں فرقہ ہم لوگ اس پر تو آپ ہماری کبھی تقریر کرائی یہاں پر اہل حدیث دیکھیے اس میں اب کی جگمل پور میں ہی تقریب ہے اس سے پہلے جرالپور میں بھی تقریب کیا تھا اہل حدیث کی تاریخ یہ بیچارے اپنی کتاب بھی نہیں جانتے دوسروں کیا جانیں گے ان کی کتابوں کا نام لے لے کر میں نے بتایا کہ تمہاری کتابوں میں فلاں فلاں جگہ پر اہل الحدیث کا ذکر کیا گیا مذہب کے ایسے یہ کہتے ہیں یہ لوگ سو سال کے لوگ ہیں ایل آئیزوں کی کمی ہے کہ ان کو معلومات کے ہی چیز کی چیز گنی کی جواب دیں میں تو ہندوستان میں رہتا نہیں گیا تھا پی ایچ ڈی کی صنعت کی تصدیق کرانے تو مجھے دلّی میں, میں سولہ سترہ روز رہنے پڑے یہ عجیب غریب بات تھی تو میں نے کہا بھائی مون صاحب گٹھی کی کتابیں لے ذرا میں دیکھوں تو بہت پڑھا میں نے کہا نا میں بہت تیز پڑھتا ہوں اور یاد رہتی چیز اللہ کے فضل سے اللہ برکت دے اس میں یہ چیز دیکھا کہ مولاند حسین بٹالوی کے زمانے میں انگریز نے اہل آدیشوں کو وحابی خطاب دیا قرار صادر کر کے قرار مانے سرکولر تو مولانا حسین بٹالوی بڑے مرد انسان تھے انہوں نے حکومت برطانیہ سے مقدمہ کیا لڑائی اس میں یہ بات کیا کہ ہمارے نام اہل حدیث کو سرکرل کے ذریعہ واپس کیا جائے اور وہاں لفظ ہم سے ختم کیا جائے تو اس میں جج نے ان کو ڈگری دی اور باقاعدہ حکومت برطانیہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کا جو نام واپس لے کر وہاں دیا گیا تھا وہاں ختم کر کے پھر ان کو حدیث دیا جا رہا تھا. یہ الفیہ چونکہ یہ ہیلے اور حوالے میں دنیا کے ممتاز لوگ ہیں اس کو بھی بات کاٹ کر کے پکڑ لیا کہ یہ تو سو سال کا فرقہ ہے اس بات پر یہ سو کچھ سال ہوئی ہیں جب سے کہہ رہے ہیں سو سال اس وقت سو سال ہی ہوا تھا لیکن اپنی ساری کتابیں چاہے وہ اصول فقہ کی ہو چاہے شروع کی کتابیں ہو جہاں جہاں آیا کہ مثلاً چاہے وہ حسامی ہو چاہے وہ توضیح تلوی ہو چاہے وہ اصول فخر اسلام بزدوی ہو جہاں پر مذہب الحدیث کو شانہ بشانہ دوسروں ذیر کیا جاتا ہے اور ایک کشف زنون جو خلیفہ ترکی نے لکھی بڑی زبردست کتاب اس میں اصول کے پہلے سطح پر لکھتے ہیں وہ افسر صنف اپسول لکھک احمد حلیف المخالف النا فلفرو المخالفون لنا اللہ فروسول سب سے زیادہ اسول میں جس نے کتاب لکی وہ حدیث ہیں جو ہمارے فروغ میں مخالف ہیں اور موتضلہ جو ہمارے اصول میں مخالف ہیں یعنی معلومات کی اچھا یہ کیا کہتے ہیں بیچارے اہل حدیث کے معنی ہوتے ہیں حدیث کو یاد کرنے والے یہ سب ان کی کم اقلیں ہیں اہل حدیث مذہب ہے ان کی کتابوں میں لکھا میں نے ایک کانفرنس میں شرکت کی جانب امام میں میری بات اس میں الحمدللہ کامیاب ہوئی اس میں میں نے جماعت کے مسئلے کو اہل حدیث کی طرف گھما دیا پورے کے پورا اور وہاں پر میں نے کھل کر کے کہا تلخیص میں کہ مذہب اہل حدیث کے علاوہ کوئی مذہب نہیں مجھ سے سوال جواب کیا گیا اسٹیج پر کہنے گئے اہل سنت میں نے کہنے اہل سنت میں تو حلفیہ بھی ہیں صوفیہ بھی ہیں اشارہ ماکریدیا سب اہل سنت ہیں اہل حدیث اہل الحدیث اہل الحدیث مقصود مخصوص جو کتاب و سنت کے علاوہ کئی چیز عمل نہیں کرتے وہی مذہب احمد حنبل کا تھا بخاری کا تھا سفان سوری کا تھا مالک شافی سارے لوگوں کا تھا بعد کے لوگ تخلیق کرتے کے ان سے الگ ہو گئے سب کے سب تو یہ بیچارے اپنی کتاب نہیں پڑھتے شیخ الاسلام من تعیمیہ نے کہا فضل الحل علی سار المذاہب کفل اسلام علی سار المل علحیز کی فضیلت سارے سارے مذاہب پروئی ہے جو اسلام کی فضیلت سارے دیگر باطل مذاہب پر ہے اس سے بڑی کون سی مثال ہو سکتی ہے یہ میرا جو میں کہا اور دیگر کتابوں میں کہا تو یہ انفیا بے ان سے کہیے گا کہ نہیں حضرت آپ سے عادت میں غلطی ہو رہی ہے ایل آئی ڈی چھٹا نہیں تہتر پھرتے ہیں تہترواں فرقہ ایل آئی ڈی سے جب سب لوگ بھاگ گئے تو بچے ہوئے لوگ وہی ایل آئی سے رہ گئے اور وہی تہترواں فرکا میں نے اس بات کو میں نے سب میں محنت سے کتنی بات خود سمجھی بات کتاب اس کو لکھا دیکھا میں دل میں کہنا تھا ہمیشہ کہ ہم لوگ تہترواں فرقا دیکھا بعد میں اس پڑھیں اور شف بن پال کہیں پکوا بھی کیا لیتی کیا کرو پھر کا میں کہ اس کا مطلب کہ ہم لوگ ہم بھی کچھ سمجھتے ہیں دو چار لفظے چینج کرتے کہیں دونوں لے کر بھاگ جائے ناراض ہو کہیں کیا جو ہے یہ کرس بڑھیا ہے وہ تو پہلے بالکل کوئیں لے آ رہے تھے مجھ کو اندر آپ نے سوال کیا کے تعلق جناز کیا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے کائبانہ جنازہ علیم کے زمانے میں کبھی نہیں پڑھی گئی کتنے صاحب کرام کہاں کہاں مر گئے راستے میں مر گئے جنگ و جہاد میں مر گئے سفروں میں مر گئے نبی السلم کا خود انتقال ہوا اس زمانے میں برقی تار وغیرہ کی کوئی کوئی جو ہے کوئی ذریعہ نہیں تھا اور کہیں تاریخ منی کہ اہل مکہ طائف اور جدہ نے آپ کی جناز نماز پڑھی ہو ابکر عمر عثمان علی مرے رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی کہیں ذکر نہیں یہ خود ائمہ شافعی مالک احمد بن حنبل سب کے سن مرے کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی نے ان کی جنادار رائےوانہ پڑھی نفزا سلم نے صرف نجاشی بادشاہ کی پڑھی نجاشی کا قصہ یہ ہے آپ لوگ اس نے میں سوال اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سارے آپ لوگ علماء نہیں ہیں اگر مولی مختار کی طرح ہوتے تو انہیں سے کہلواتا سوال کر کر کر نجاشی اسلام لائے تھے اور رفا سلم نے ان کی اسلام کو قبول کیا تھا لیکن وہ حکمت سے کس مسئلہ سے اپنے اسلام کا انہوں نے پرچار نہیں کیا ان کی کیا خوبی تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو مانا لیکن کیسر کے اسلام کو جھٹلا دیا کاؤ جھوٹا لیکن نجاسے کے اسلام کو اللہ کے رسول نے مان لیا نجاسی چونکہ نصرانی شکل صورت ہی پر مرے اس لیے ان کی اسلامی نماز جنازہ نہ ہوئی اللہ کا رسول نے ان پر جنازے کی نماز پڑھی صاحب بھی کہتے ہیں گویا کہ ایسا پڑھا اپنے گویا کہ جنازہ سامنے رکھا ہے نہیں جیسے پڑھتے تھے حاضر پر ویسی غائب پر پڑھا اس لیے جنازہ غائبانہ بانا ہے اگر کسی کا پڑھا گیا ہاں جہاز کبھی آگ لگ جاتا ہے پتہ نہیں کہاں پتا نہیں چلا کہ مردے کہاں کہاں گر گئے سمندر میں کوئی ڈوب گیا شیر بھیڑ یا نہیں چیتنے کھا لیا کسی کو مچھلی نے نگل لیا کسی کو کوئی کہیں مر گیا میں پتہ نہیں وہ مرے جانا ہوا کہ نہیں ہوا اس پر قیاس کر کے ایسے لوگوں کی صرف جنازہ گائےبانہ پڑھنی چاہیے اور جس پر پڑھ لی گئی ہو چاہے دو آدمی نے پڑھا ہوتی اس کی جنازہ گائے بانہ نہیں پڑھنا چاہیے کبھی بھی یہ اس کا جواب شاید میں نے بتاتے بہت کہ اتنی دیر ہے ہے نا ہاں ہاں ہاں بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ نہیں تھے جنازہ دفن کر دیا گیا یا تھے لیکن پچھڑ گئے تو اس حالت میں قبر پر جنازہ پڑھنا جائز ہے لیکن اگر جسم اوپر ہے تو قبرستان میں جنازہ پڑھنا حرام ہے دفن ہونے کے بعد اگر وہ پیٹ میں چلے گئے زمین کے تو قبر کے سام... کو اپنے سامنے کھڑا کر اپنے اینے... قبر کو اپنے سامنے کر کے جانا پڑھنا بالکل صحیح ہے سلم سے بہت مرتبہ سات ایک دو مرتبہ ہم نے ہم نے کہا کئی قصہ اس میں وہ بھی آپ والا بھی ہے آپ کو ناراض ہیں آپ والا بھی میں کو تھوڑا کنفیوز ہو رہا میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول سے بہت ثابت ہے کہ لوگ مر گئے دفن ہو گئے اللہ کے رسول نے خود اور جن نے پڑھا انہوں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی نماز پڑھے جنازے کی لیکن دور رہ کر کے قائبانہ جنازہ جائز نہیں جس پر جنازے کی نماز ہو چکی ہوئی مدت ہے خبر میں جو ہے شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں اس کی کوئی مدت ہے میرا خیال میں اس کی کوئی مدت نہیں کیسے مثال کے طور پر بیٹا سعودیہ میں ہے اور جیل میں ہے باپ انتقال کر گیا لڑکا آٹھ برس کے بعد جیل سے چھوٹ کر گھر گیا اس کے لے جائز اپنے باپ کے طور پر نماز پڑھے علیہ وسلم نے بہت کے شہدا پر آٹھ برس کے بعد جنازہ کر کے نماز پڑھا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے ایسے دروازہ نہیں کھولا جائے گا لیکن کوئی مجبوری سے باہر تھا وہ نہیں آ سکا نہیں آ سکتا تھا لیکن یعنی کہ جتنے رشتہ دار آئے دو چار بار سے بعد کر جانا پڑتے رہے نہیں جو ایک فطری طور پر دور تھا اور نہیں آسکتا تھا, آ سکتا تھا آج آیا ہے اس کا دل غمگین ہے اس کو اجازت دی جائے گی تم جنا کر پڑھ سکتے ہو جا کر اپنے باپ کی خبر پر یا اپنے ماں کی خبر پر شیخ, سوال روتے حلال کے تعلق سے کہ آج اس اصل میں بر صغیر بشید کے خلاف ہے اپنے اللہ حدیث کے اندر بھی لہٰذا اس کو کے حالات کو ہم کیا آپ نے ایئر کنڈیشن نہیں کیا اس کو بند کر دیا ارے بھائی کوئی آدمی اب سب کو مت تکلیف دی جب نہیں نہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی سدا دے رہے یا جلدی سے انڈرس ختم کریں دیکھیے جمہور کا مذہب یا نہیں بہت صدیوں سے ہے کہ ایک ہی دن روزہ ہونا چاہیے ایک ہی دن عید ایک ہی دن بقرعید لیکن کمال یہ ہے کہ اس صورت پر کبھی عمل نہیں ہوا تو اگر عمل ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے لیکن نہیں ہو تو کسی کو ہم نہیں پہنچتا اختراف کا جیسا کہ سنا ہے کہ حیدرآباد میں بہت سے لوگ تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں تنہا قربانی کرتے ہیں ان کی نہ نماز صحیح نہ ان کی قربانی صحیح حدیث میں آتا ہے سو مکمت کو فطر کو میں مترون آدھا تمہارا روزہ اس دن جب سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تمہاری فطر اس وقت جب سارے لوگ افطار کریں تمہاری قربانی اس وقت جب سارے لوگ قربانی کریں دو چار جو کرتے ہیں نا ان کی نہ نماز ہوئی نہ ان کی قربانی کافی روک کر رہے ہیں دس کروڑوں میں دس لاکھ دس ہزار رہے ہیں وہ جواب دے دیا انہوں نے دس کروڑ میں دس ہزار کیسے دس کروڑ نہیں ہندوستان میں مسلمان کتنے کروڑ ہیں پچیس کروڑ میں دس ہزار تو نمک بھی نہیں ہوئی خبر ملنے کے بعد روزہ رکھ وہی بات ہے نا کہ جب سارے لوگ اس کو خبر پر عمل کریں گے میں نہیں کہہ رہا تصدیق تو ہوتی ہے کوئی کہنا میڈیکل چارج ہوا تو قائم کریں گے جھوٹ ہے لیکن اگر عمل ہے تو سب کو عمل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک دو آدمی عمل کر رہے اس کام کو ہونا چاہیے لیکن جب نہیں ہے تو آپ اپنے ملک کے ساتھی رہنا میرا خیال آپ کو کنفیوز ہو رہا ہے حنفیہ ثابت کرتے ہیں لحتی نفی کرتے ہیں سا سارے لوگوں نے کہا بھئی اصل میں اس کا, اس کا راوی جو ہے وہ ابو مکھی بلخی رام علیبا کے شاگرد تھے جن کو جھوٹا بھی کہا گیا اس کی شرح کو ابو چاہ رہا منصور ماسوری نے بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے کیا لیکن شرح کا معنی نہیں ہوتا کہ صحیح بھی ہو جیسے ضعیف حدیث کی بھی شرح شوقانی کرتے ہیں جو کہ شوقانی سخت مقالے حدیث آدھی ضعیف ہے لیکن پوری شرح کرتے ہیں یعنی اگر صحیح حدیث اس کا معنی ہی ہوتا یہ اس کا اوتر ہوا صرف حقیقہ کی شبلی نعمانی نے شیروتھم نومان میں لکھا ہے کیوں منیفا کے ہاتھ سے روئے زمین پر ایک ورق بھی نہیں موجود تو اب نہیں محمد خمیش نے کہے ثابت کیا محمد خمیش تو عالم حدیث نہیں بچارے پتا نہیں ثابت کہ وہی بات ہے وہی بات ہے کیونکہ آپ عرفہ کا روزہ اگر رکھتے ہیں یہ نہیں کہتے دو دن کا رکھتے ہیں لوگ تو میں نے کہا تب تو حرام کیا کیوں دوسرے آج وہاں پر عید ہے اور آپ یہاں روزہ رکھے پہلا عام طور سے ایک دن کا فرق ہوتا ہے نا تو سعودیہ میں عرفہ ہے عید ہے اور آپ نے روزہ رکھے ہوئے ہیں تو مجھے صارف آفی پر آ رہا ہے اگر آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا دوسرے دن کیا, کیا پھر روزہ رکھا کہتے ہیں احتیاطی تو پہلے دن وہاں عید پھر روزہ رکھا آپ نے اور دوسرے دن یہ میں تشریح کا پھر روزہ آپ نے رکھ لیا اس لیے اس پر بڑی مشکلات ہیں اگر اجتماعی طور پر نہ ہوا چہران کے مرتبے معاملے ہو گئے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایک دن کے بعد عام طور سے ہوتا ہے فرق تو آپ نے اگر عرفہ کے دن روزہ رکھا پہلے دن رکھا تو یہاں عید ہو گئی ہے اور دوسرے دن رکھا تو یہاں جانے تشریف کا پہلا دن ہے تو یہ تو کل مخالفت ہی مخالفت تھی اس لیے چپ چاپ کر پورے ہندوستان کے ساتھ رہیے ان کی نہیں تو اللہ کیا کہے گا یہ طرح وچارا کیا کرتا جیسے ہم نے کہا اللہ نے ہم سے نہیں پوچھے گا تم نے حکومت کیوں نہیں کہا ہم کہیں گے ہم کہاں سے حکومت کرتے ہم تو ایک ڈنڈے کے آدمی تھے ایک ڈنڈے میں ہمارا کام تمام ہو گیا اور کام کہاں سے حکومت کریں گے اللہ میاں کیا <سؤال> تو وہی بات جب یہاں کا جب لحاظ کیا ارفا کا یہاں کے لحاظ سے جب روزہ رکھا تو دوسرے دن جب رکھا تو یہاں کی عید ہو گئی اور وہاں پہ اگر عرفہ کے دن روزہ رکھا تو یہاں کی عید پہلی دن ہے نا دوسرے دن رکھا تو پہلا یہ ہمیں تشریف ہے تو کیسے عرفہ یہاں کا خیال کریں گے اور دوسرے دن انڈیا साल करेंगे کریں گے تو الٹی بات دو صحیح ہے تو اگر آپ نے یہاں کے اعتبار سے ارفا رکھا آپ کو تو اپنے اپنے اعتبار سے رکھا نا یہ کہہ رہے نہیں یہاں کے عرفا کے بار سے رکھتے ہیں یہاں کے ارفا کے اعتبار سے کہہ رہے دن رہتے تو میں نے کہا پہلے دن عید ہوئی یہاں کی اور دوسرے دن کا صرف ہو گیا یہاں پہ یوم عرفہ ہے نو دن ہے ہندوستان میں بھی یوم ارفا کے دن روزہ رکھے اور کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے بعد میں نہیں رکھ رہا ہے روزہ تو کیا رکھ سکتا ہے یا تو ساتھ کرو دیکھی سے کیرلا میں چاند نظر آ جاتا ہے بعد طور پہ اس سال کی بھی بات ہے کیرلا میں چاند دکھا اور وہ لوگ کیرلا اور تمل کے لوگ منائے اور حیدرآباد کے لوگ نہیں بنائے منانا چاہیے <سنسو> اگر इन्य اگر وہاں پر اگر تامل ناڈو میں چاند نکلا برابر پہلے حیدرآباد صرف ہندوستان میں کیا کرے گا بریلی نہیں مانے دہلی میں باقاعدہ چاند ہوا لیکن جو بندیوں نے اس کو اعتراف نہیں کیا تو دوسری دن روزہ سب کو رکھا ہے باقاعدہ عینی شہادت ایل ایٹری اور کئی جگہ سے میں نہیں روتے حلال کمیٹی جس کو لوگ حلال کمیٹی کہتے ہیں وہاں پہنچ کے انہوں نے اس کی تصدیقی نہیں کی استان میں اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن بہرحال سوچی اور ساتھی ہونا چاہیے تامل ناڈو میں ہوا تو حیدرآباد کو تو ضرور کرنا چاہیے <تصفح> بالکل واقع اخبار میں خبر آئی چاند کی وہ میں ہے یہ کیرلا میں بھی کیا تمل ناڈو میں ہے اور حیدرآباد والے نہیں لے رہے تو اب جو فی الحال کے قائل ہیں وہ لوگوں نے ہونا شروع کر رہ دیا عید کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہم رات ہو کے گئے مزید میں تھے جب آئے تو پورے باروں میں خبر ہے کہ کیرلا میں چار نظر آیا ہے آج کے میں عید ہوگی اور جلد ہمارے یہاں عید ہوگی حیدرآباد وہ بھی لوگ لاتے ہیں دلیپ کہتے ہیں لیکن لے آئے برج رویت ہوں ہر ٹہری والوں کے لیے ان کی رویت ہے تو بہرحال وہ اصل میں ایسے زبردستی کوئی اختلاف نہیں کرتا ان کیا کوئی سوچا رہتا ہے سوان والے کبھی خلیل کے ساتھ نہیں رہتے وہ کہتے ہیں کہ سعودیہ کی روز ہم کیوں مانیں وہ جدہ میں دیکھ لیں تو جدہ میں ہمارے میں دو ہزار کلو کا فصل ہم کیسے مان لیں گے حالانکہ وہ اصل میں ان کی مذہبی دشمنی وہ ہے خواری اباؤی لیکن وہ ایک سوسا پکڑے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نہیں چاد ہوا اور جب ان کو ڈر ہوتا ہے کہ چاد ہو جائے گا تو سرکاری سرکولر لے آتے ہیں کہ ہمارا روزہ کل پرسوں سے ہوا بس بات ختم ہوگی حکومت خان کوئی کیسے سر اٹھا سکتا بچے کو دے دیا اور بچہ سواب جاریہ ہوگا جسم کی بھاٹے جاریہ نہیں وہ سب جاریہ اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنا لڑکا وہ سب جاریہ ہوگا کہ آپ نے اس کی پرورس کی یہ بچہ بچپن سے تیار ہے اب دین ایمان جتنی کام کرے گا اس کا آجر ملے گا لیکن اولاد کی بات الگ ہوتی ہے اولاد میں آپ کے جو حقوق ہیں اس میں نہیں اس لیے اگر بڑا ہو جائے تو اس عورت کو جس نے پالا ہے اس کو اس کے سامنے بھی نہیں ہونا چاہیے ان دونوں کو ایک چارپائی پر بیٹھنا لیٹنا نہیں چاہیے اپنی ماں ہے تو آدمی کبھی بھی اس کی چارپائی پر لیٹ جائے کون کر سکتا کوئی مسئلہ نہیں صرف باپ کی چارپائی پر لیٹ جانا ماں کے ساتھ سو جانا باپ کے ساتھ ہو جانا اس کا تو سب استثناء اسلام ہے تو یہ سب کا جاریہ ہے جیسے آپ پیمر لگا کے سب کا جاریا بچے کی آپ نے پرورش کر دی گود میں لے کر کے تو یہ سب کے جاری لیکن وہ سب کے جاریہ نہیں جو آپ کی اولادی شادی اگر اگر لڑکی ہے تو جیسے جس نے گود لیا ہے اپنے شادی کر سکتا ہے لڑکوں تھوڑی ہے زیادہ سمجھنے کے لیے وہی شادی کر سکتا اگر اس کے لائق اور شادی کے تو خود کر سکتے سکو سونا چادی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے اکثر مٹھائیوں پر چادی کے ورک لگے ہوتے اس کا کیا برتن میں کھارا کھانا چادی کھانا تو فرق ہے یہ دوا ہوتی ہے ہومیوپیتھی میں اور خالی سونا سونے کو پیلا کر ہم کو دیا کہ ہم پہن سکے کہنے لے کے وہ ذہنی قلق کو ختم کرتا ہے تو میں نے کہا کہا کہ یہ صرف سونا پلا ہوا ہے تو سونا اور چاندی کھانے کی ممانت نہیں ہے اس میں کھانے کی ممانعت ہے اس لیے حرمت کو قیاس سے آگے نہیں کرنا چاہیے قیاس کر کے دوسری چیز کو اس میں نہیں لانا چاہیے بلا ضرورت اور یہ جو ورق نکرا لگتا ہے چاندی کا یہ طاقت کی چیز ہے آپ کو پتا کہیں اتنی دواؤں میں لکھا ہوتا ہے کہ ورق نکرا کے ساتھ کھاؤ چاندی کے ورق میں لپیٹ کھاؤ آپ کے اب حکیم صاحب تھے رحمت اللہ حسن کے بارے میں آپ اصل میں اب کیا بتاؤں سوال اتنا بڑا اور علم نہیں میں کیسے بتاؤں آپ کو یہ پوچھتے ہیں کہ حسن نیری حسن لے جاتی میں کیا فرق ہے حسن ہی پاس مجھے سی قائلی اور اس کے سے البانی نہیں سارے لوگ قائل ہیں یہ جو ساز لوگ ہیں جسے جن کا آپ نے نام لیا فلا فلا قرآن ابن حجر عراقی سب کے سب دلمزی سب کے سب حسن جگہ کے قائل ہیں میرا خیال ہے کہ پوچھنا یہ چاہ رہے سے مطلب بنا کر جو تعبیت ہوتی ہے اس کو مقدمے میں اچھا ٹھیک ہے احمد بن حبل نے کہا ہے رحمد اللہ علیہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کی کوئی روایت صحیح نہیں اور ان کے ہاں بسم اللہ کہنا واجب ہے اگر آپ مغسلے پر ہیں اور بسم اللہ کہنا بھول گئے اور جو کر لیا تو جب تک مغسلے پر ہیں لازم ہے پھر سے بسم اللہ کر کے کر تو یہ کہاں سے ہوا واجب جب کوئی حدیث صحیح نہیں ہے معلوم ہوا کہ اس نو صحابہ سے مروی حدیث ہے وہ لیکن سب ضعیف ضعیف ضعیف ہے مل کر حسن ہونے سے احمد بن نے اس کو عاجب قرار دیا اور صحیح نہ ہونے کے ناطے اس کو شرط نہیں قرار دیا اگر شرط ہوتی تو نماز میں داخل ہونے کے باوجود بھی آپ کی نماز داخل ہو جاتی بلا بسم اللہ سارے لوگوں کا شیخ الاسلام بن تہمیا کا اگر آپ کو شیخ البانی کی کتاب وہ ملے کیا اس کا نام ہے الرد المفیم جو شیخ توجری وغیرہ کی مخالفت میں لکھا میں اس میں دیکھیے کہ شیخ الاسلام انتہمیا سے کتنے رصوص شیخ نے نقل کیے ہیں حدیث کے ضعیف سے حسن جگئی ہونے بات. خود امام شا حدیث سے حسن جگہری کے قائل تھے جیسے مرسل ضعیف کہنا کسی کہ شادی کا فقہ مل جائے تو صحیح ہو گیا مرسل صحیح مرسل صحیح مرسل ضعیف ہوتی ہے مرسل صحیح ضعیف ہوتی ہے صحیح کیا مطلب کہ کی مرسل تک صنعت صحیح ہے لیکن چونکہ واسطہ محدود ہے اس لیے ہم نہیں جان سکے کہ تابے کے ساتھ ہیں تو مرسل اصل ہے الم حدیث کے نزدیک ضعیف ہے لیکن دوسری مرسل مل جائے تو سارے لوگ کے نزدیک جو لوگ مرسل کے صحیح ہونے کائل ان کا جھگڑے نہیں ہے جو مرسل کے ضعیف ہونے کائل ہے وہ بھی قائل ہے کہ ہاں اگر مرسل مرسل ہو تو اگر صحیح ہو جاتے تو صحیح نہیں ہوتی حسن جگہ ہوتی ہے سمجھا یہ اصل میں مجھ کو انہیں انہیں مشاغل کا ڈر ہے کہ آپ لوگ اس کی تیار میں بہ نہ جائیں اور تہواڑا ہو کر کے نہ رہ جائیں حدیث حسن لے یہ سب کا مذہب جس محدث نے کہا حدیث صحیح نہیں اس کو معلومات نہیں ضرور نہیں کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہو اس کو حدیث اتنی آتی اس کو ہر چیز کے استحدار ہو بعض چیزیں مبالظم کہی جاتی ہیں جیسے فلاں کو ایک ملین حدیث آتی ہیں کسی نے بیٹھ کے گنا پہلے بتائیے اچھا آپ تو کہیں گے کہ گنے ہوں گے اب میں پوچھ رہا ہوں مسل احمد کے بارے میں آپ کتابیں کھولے لکھا اس میں چالیس ہزار حدیث ہے مقررات کے ساتھ اور تحقیق کے بعد ستائیس ہزار کچھ حدیث لے گئی چالیس ہزار میں تیرہ ہزار غرب ہو گئی موجم تبرانی قبیل کے بارے میں لکھا ہے کہ ساٹھ ہزار حدیثوں میں مجموعہ چھبی تحقیق سے کچھ جز نہیں ملے تھوڑے سے تیس ہزار مشکل سے پہنچتی حدیثیں ہے ابو زرعہ کا یا ابو حاطم کا کہ اگر حدیث کو ہم تیس طریقے سے نہ لکھیں تو حدیث کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور بعض راغ میں ساٹھ طریقے سے بتائیے کتنی حدیث اس کے ساٹھ طریقے ہیں کتنی حدیثیں اسلام میں اس کے ساٹھ طریقے ہیں اس مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک اس کے خوب, خوب کو نہ لکھ لیں تب تک چیز واضح نہیں ہوتی تو ایک طریقے چھوڑ کر اس کے اندر کوئی ذات کی ہم نہیں جان سکے ان مبالکات کو اہل ہوا اور اہل تقلیق اسے حقیقت بنا کر لوگوں کو پیش کرتے سب کو بیوقوف بنا کر ورنہ آپ امام صاحبی کا مرسل کے قبول ہونے کی جو شرائط ہے تو کیا مرسل کو صحیح کرتے ہیں مرسل و حسن گئی ہوتی شیخ الاسلام کے تیمیہ کا فتوا بھرا پڑا ہے لیکن جب کوئی نہ سمجھے تو کیا کوئی کرے آپ انٹرنیٹ سے نکالیے کتاب شیک کر دو آپ یہ شیخ ہیں عالم ہیں آرگی کون سمجھتے ہیں آپ تو ان دو سے کہیں اس کو آپ انٹرنیٹ سے کھینچیے اور جلد بنا کو دیجئے ہاں وہ پڑھ کر کے دیکھیں کہ اس کو نشانہ آپ سنو تو یہ ایسی خدور باتیں کرتے ہیں ہم سے تو جس سے بات ہوتی ہے تھوڑی دیر میں ٹھنڈا کر دیکھیں ابھی میں بھی پڑھ رہا تھا حدیث آئی کی احمد بن بنبل نے کہا کہ لائے رسول قاتل قاتل وارث نہیں ہوتا مقتول کا تو کہتے ہیں کہ صحابہ کا فتاوی یہی ہے لیکن حدیث اس میں ضعیف ہے تو ہم کہتے ہیں ہمبر رہے اللہ مجھے معلوم حدیث صحیح شیخ الفا نے لکھا میں نے کہا دیکھوں کہ شیخ نے میں نے پہلے دیکھا لیکن انسان کو بھولتی چیز اور جو مطالعہ بار بار نہیں کرے گا اس کو بات یاد نہیں رہتی تو میں نے کہا دیکھوں شیخ نے کیا کہا تو اس میں شیخ نے بن شیخ الدین جدید کے طریق سے بالکل صحیح سلس سے ثابت کیا کہتے ہیں سابت مگر امر بن صیبن ابی جدید تک اگر سند چاہیے تو حدیث حسن لے ہی ہوتی ہے یہ احمد بن حمبل بخاری علی بن مدینی جتنے بڑے بڑے آدمی رجال ہیں سب کا فیصلہ ہے کرمر بن صحیبن نبی جدید حدیث حسن لے ہی ہے اب دیکھیے احمد بن حمل جیسے آدمیوں کو یہ سند نہیں دین پڑتی ورنہ وہ خود کہتے ہیں حسن لے ہی ہے تو کیسے دیکھو گی اس لیے یہ سب تحویل اس لیے کی جاتی ہے کہ ہماری بات مانو اسی لیے جتنی بات پڑھی جاتی ہے سب میں کچھ نہ کچھ الگام ہوتا ہے لیکن کس سے کہا جائے کس کو دکھائیں کس کو سنا یہ درد دل کس کو سنا یہ درد دل کس کو دکھائیں یہ سوزے دل کچھ بیچتے اتنے دوائے دل اور دکان اتنی بڑھائے گئے یہ سب باتیں سب دلا ولا کی باتیں حسن لگی سے کسی کو چھٹکارا نہیں عبد صاحب پوچھتے ہیں اتنی بڑی بات آپ سمجھتے نہیں آپ مرسل جانتے ہیں مرسل حدیث مرسل ضعیف ہے کہ صحیح ہے تو صحیح کیسے ہوتی ہے سے ہوتی ہے کی حدیث بارے میں مرسل نہیں غلط ہے اچھا چلیے مرسل ہے تو یہ صاحب ہے آپ نے کوئی کہا اپنے مولانا سے کیوں نے کہا یہ سب باتیں غلط ہیں اصول اصول ہے بلکہ کبھی حسن لے گئی رہی ہسن لے سے مضبوط ہوتی ہے اب اس باری کو تو آپ نہیں جانتے ہوں گے کبھی حسن لے گئی صحیح لے گئی صحیح لذاتی سے مضبوط ہوتی مطلب ہسن لے جاتی کے پانچ طریقے جائے تو اس کو صحیح لے جاتی تو نہیں کھائیں گے صحیح لگ رہی کھائیں گے تو کیا پانچ ستوک ایک سطح سے نیچے ہوں گے درجے میں کبھی نہیں ہوگا لیکن اصطلاح اس, اس کو صحیح نہیں کہنے دے رہی ہے اور اصطلاح اس, اس کو صحیح نہیں کہنے دے رہی ہے سمجھا آپ یہ سب باتیں آسانی شریف سمجھتا آ بہت پڑھنے کی بات آتی ہے اسی لیے بہت سے لوگ جب بھیڑائی کرتے ہیں تو منہ کی کھاتے ایسے طریقے کیسے ضعیف ضعیف ضعیف دس آدمی نے روایت کیا ایک, ایک صدوق نے روایت کیا یہ دس ضعیف جس کی صنعت تواتر کے حد کو پہنچ گئی کیا ان کا استعمال ایک سدو کے برابر نہیں ہوا یہ قاعدہ ہے لاتوخاسن واحد نیتن لاتو خاصم جون الا بیتن فوزہ ایفان اگلے بانے کو کبھی بھی گھر وا ایک آدمی پورے گھر کے لوگوں سے جھگڑا مت کرے کیوں فوزہ ہے کیونکہ دو مضبوط دو کمزور آدمی ایک مضبوط سے غالب غالب آ جاتے طریقہ اب ہم میرے کو نہیں کر رہے جاتے ہم نے ایک ایک ایک ایک مدینے میں کر کے دکھلایا اس کو بند کریے تھوڑا سا بند کر دیا بند ہو گیا